الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا حبلنا من أزواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَوَجَعَ لِلْمُتَّقِينَ إِيمَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُظَفَّرُونَ ويلقون فيها كحية وسلاما قل ما يعفه بكم ربي لو لا دعاهكم فقد كذبتم ہر قسم کی و صنا تعریف تمجید تقدیش اس مالک الملک رب العزت وحدہ شریق نائق ہے کہ جس نے انسان دی آزمائش واسطے یہ امتحان واسطے پرکن واسطے مختلف چیزاں پیدا کر دیں دو چیزیں خاص طور سے انسان کی آزمائش اور امتحان کا بہت بڑا ذریعہ ہیں اللہ تبارک وطہ نے اپنی کتاب پاک اندر کئی مقامات سے فرمایا ہے اولادم کہ تو تڈے مال اور تو اولاد بہت بڑی آزمائش ہے مال اور اولاد کے ذریعے انسان پرکھیا جا امتحان لیا جاندہ ہے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں خوش قسمت اور خوش نصیب جہ ان دو چیزہ اندر کامیاب ہو جائیں اکثریت ایسی ہے کہ جڑی جیڑی انجہ ناکام ہو جاتی ہے یہی دو چیزاں ہیں جڑیاں انسان دے جنت اندر جان سبب بھی بن سکی نے اور جہنم اندر پہنچن کا ذریعہ بھی ثابت ہو سکتی ہے ایک مقام ترانے مجید اندر اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تولہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان دا دبا کن اپنے اپنوں مومن کہلان اور سمجھن والےو دیکھنا تواڈا مال اور تواڈی اولاد تانوں تو اللہ دے ذکر تو غافل نہ کرتے اللہ کی یاد تو بے بہرا اور بےگانہ نہ کر دیں ای یہ بھی ایک تمبی ہے کہ ان دو چیزہ کی محبت اندر آ کے اندر مگن ہو کے اندر مصروف اور مشغول ہو کے انسان اللہ نو بیٹھتا ہے اللہ بادشاہ پہلے ہے ہن کدی پرواہ ہے اور کفار نے اینا دو چیزیں نہیں بلبوتے رام والے آ کے کہہ دیتا نحنو و وما نحنو تو سی غریب لوگ انبیاء کرام رام علیہ السلام اور اللہ کی شان ہے کہ انہیں انبیاء دی اکثریت غریب جو پیدا کی گم نام شخصیتوں نبوت ادا فرمایا یہودی طاقت اور قدرت ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جنہوں کوئی جاندہ نہیں تھی جدا کوئی تعارف نہیں تھی جنہی معاشرے اور سوسائیٹی اندر کوئی پہچان نہیں تھی اللہ نے انہوں ایک بہت بڑے بلند مقام سے فائد کر پیغمبر بنا دیتا نبی بنا دیتا لوگ آن دے اللہ دے نافرمان اور آکے کے دے تسیح گم نام قسم دے لوگ ہو گریب لوگ ہو مفلت اور نادار ہو نکر دولت اولاد ہے سال بازو قوت مال بھی حاصل ہے قوت بازو بھی موجود ہے وہ نحن نہ ہوں سے تو اڈا رب بھی سانو کچھ نہیں کہہ سکتا سان آگا دے سکتا ہے نظر یعنی یہ دو چیز ایسا ہیں کہ انہوں نے اکثریت دا دماغ خراب کر دیا اور اے سلسلہ چلا آ رہا ہے اج بھی ذرا دیکھو جس شخص دے کول چار پیسے ہو جہا یہ سمجھے کہ میرے چار ساتھی ہیں وہ او کسے ہور نو انسان ہی سمجھنے تیار ہے گل سننی تے بات دی بات ہے وہ کسے دوسرے نو انسان سمجھ لی تیار ہے وہی چال اندر فرق آ جا گفتار اندر فرق آ وہ اپنے آپ نو باقی لوگاں کو کچھ الگ سے اور عجیب قسم دی مخلوق سمجھن لگ پہ لا تلحكم ولا اولادكم عن ذکر فرمایا ایمان مال اللہ فرمایا مال اور اولاد دی کسرت دی خواہش بڑھان کی خاش کے مال زیادہ ہو جائے اللہ کو مت ایسا سر کیتا ہے کیا اس خاش نے کہ اندر اضافہ ہو جائے ای مصروف ہو گئے ہو تو کہ ہوش ہی نہیں آئی حتہ زر تل مقابر کہ قبر اندر جا پہنچ مر گئے اسی خواہش نوریاں کر دیا خیال ہی نہیں آیا کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے شب و روس جا نقصان اور خسارے اندر اپنے آپ یا کی کر رہے ہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ قبر اندر پہنچ گئی اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان فطری طور سے لالچی ہے اللہ نے ادے اندر حرص رکھ دی اور احذرت الانفس شعف اللہ فرماندے نے اسا انسانی جان اندر لالچ کٹ کٹ کے پڑ دیتا تے آزمائش پھر اے یہ کہ اس لالچ نو آدمی روکے کہ دی اکے بن بنے عقل مندی دی دلیل اے ہی ہے ورنہ زندگی بر کسی دا پیٹنی پردہ ہوتے کنی بھی دولت کیوں نہ جمع ہو جائے کنی بھی مال اکٹھا کیوں نہ کر لے کنی لمبی چوڑی سلطنت دا اے والی اور حاکم کیوں نہ بن جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لَوْ قَانَ لَهُ بَعْدِيَانِ لَبْتَغَسَّادِس کہ اگر کسی شخص کل دو ملک ہوں دو ریاستہ اور ملکہ دا حاکم بن جائے تلاش اندر نکل لہو کان اگر کسی شخص کے زیر دو ریاست اور دو ملک ہوگا سال تیسرا تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کوئی تیسرا ملک بھی ہاتھ آ جائے دوسری حدیث اندر فرمایا لا نا بدن کا آدم اے آدم دے بیٹے تیرا پیٹ بھر نہیں سکتا یہ چیز برے گی اور وہ او قبر دی مٹی جدو تو قبر اندر پہ پیا گا جس پانسے تیری نظر اٹھے گی جس طرف تو تیکھے گا جدھر تیری نگاہ جائے گی ادھر مٹی مٹی ہو گئے گی پھر اس مٹی نہ تیرا پیٹ برے گا اس تو پہلے اے نہیں بھر تو میں عرض کر رہا تھا انسان کی آزمائش امتحان باتتے. اللہ نے اے دو خاص طور پر یعنی چل رہی سی کہ اللہ دے بندے نیک بندے جنہاں نے اللہ نے عباد رحمان فرمایا ہے رحمان دے بندے انہوں کی یہ دعا ہوں اپنے رب کے سامنے اے التجاہ کر دے رہے دینے کہ اللہ زندگی دے ساتھی عطا کر تے نیک عطا کر اولاد عطا کر تے متی اور فرما بردار عطا کر ایسے ساتھی دے ایسی اولاد عطا فرما کہ جنہوں دیکھ کے سالیاں اکھی کھنڈیاں ہو جاؤں ماں باپ اور اولاد دے ایک دوسری تھی حقوق ہیں ایک دوسرے واسطے فرائض ہیں اولاد کے حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان فرمائے ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ اچھی تربیت نالوں بہتر تحفہ ماں باپ اپنی اولاد کو ہو کوئی نہیں دے سکتا سب تو بہترین تحفہ اولاد واسطے ماں باپ کا اچھی تربیت ہے اگر وہی تربیت صحیح کیتی ہے کی صحیح مسلمان بنا دیتا ہے تو یہ تو بہتر ہو کوئی توحفہ ہے ہی نہیں جائے ماں باپ انو وہ دنیا اندر بھی شاباش لے رہے ہیں اپنے اچھے سلوک نل اپنے اچھے کردار نل اپنے اچھے اخلاق نل اور آخرت اندر بھی اللہ دے ہاں ہو جائے نو بچہ دے بچی دے, دے اے اللہ کی تقسیم ہے کے راضی اور خوش رہنا چاہیے کسے نو اپنے ذہن اندر اچھا سمجھنا کسے نو منحوس خیال کرنا حقیق سمجھنا یہ اللہ کی نعمت کی کو ہے نعمت ہے یہ کون جانتا ہے کہ بڑا ہو کہ بچے نے زیادہ خدمت کرنی ہے یا بچی نے زیادہ راضی اور خوش رکھنا ہے ماں باپ یہ اللہ سے مت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے ان دونوں ہی خوش اسلوبی نل، اچھے انداز نل، پالنا اور ان کی پرورش کرنی چاہیے اور بہتر تربیت دینی چاہیے دی. فرمایا بچے دا سب تو پہلا حق یہ ہے کہ جس ویلے او دنیا دے آوے تک او دے کن اندر ایک پاسے اذان سے دوسرے پاس اقامت سنا کے اللہ دی توحید دا او دے سامنے اعلان کر دیا جائے مسلمان بچے دے سجے سن اندر اذان کہی جائے وہ کھپے کن اندر تکبیر اور اقامت کہی جائے دنیا تک پہنچ گیا ہی وعدہ یاد دلا دیتا جائے جڑا وعدہ انہیں آلمی ارواح اندر کیتا ہوئے سڈیا سارے انسان جڑے دنیا اندر آ چکے نے دنیا تو جا چکے نے اور آلمی ارواح اندر جنہ دیا روح موجود ہے سب کو اللہ نے ایک سوال کیا جدا ذکر پرانی مجید اندر موجود ہے اللہ نے روح مخاطب کر کے فرمایا انفس تو بے رب میں رب پیدا تا والا میں نہیں اسا سارے نے ہی یہ اقرار کی ہوا ہے کالو بلا اللہ تیرے تو سوا اور کون ہو سکتا ہے تو ہی سا خالق ہے دیتا جائے کہ دیکھ تو اللہ نل تو ہے. بڑا ہو کے اس وعدے نہ جائے یہ حق ہے بچے دا کہ سب تو پہلے ادھر دو اندر اذان اور اقامت دے دی جائے پھر جس ویلے وہ دنیا تے آئے ہوئے ستوا دن آ جانا ہے کہ وہ کچھ رور حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے فرمایا او دا اچھا جہا نام رکھو سدمے ایسا نام جہیں مانی اور مفہوم بڑے اچھے اور عمدہ نے فرمایا کہ اللہ ہنو بڑے ہی پیارے ہیں عبداللہ اللہ اور عبد الرحمن یہ نام اللہ نو بڑے محبوب اور بڑے پیارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے سفاتی ناما جو ایک نام عبداللہ بھی قرآن اندر اللہ نے بیان کیا ہے وہ لما پاما سورج جن اندر آپ کا صفاتی نام عبد اللہ بیان عبد اللہ نے مانے اللہ دا. اللہ دا عابد رب نبوب بنا والا اپنے رب دے سامنے جھک جان والا نام رکھا جائے یہ حق ہے بچے دا اج نام کافی اور ردیف ملا ملا کے رکھتے جانے انہوں نے نہ کوئی معنی نہ کوئی مطلب نہ کچھ ایک حدیث اندر آد ہے کہ نام دا ساری زندگی شخصیت سے اثر پہ اس واستے نام بڑا ہی اچھا اور بہتر رکھنا چاہیے موجودہ دور اندر کئی قسم کے علوم ہیں علوم بنیادی طور پہ دو قسم کے نے ایک علوم نافے کہلانے یعنی فائدہ اور نفع پہنچانے والے اور ایک علوم میں دور نقصان اور تکلیف پہنچانے اس حدیث نو کہ نام دا شخصیت تے اثر پہ لوگ نے اندر بدل لیا ہے کسے شخص دا کاروبار نہ چلے کوئی زندگی اندر ہو اس قسم دا حادثہ پیش آ جائے تے بعض لوگ کہیں کہ جلدی نال اپنا نام بدل لے یہ نام تیر اسی طرح تے ساری زندگی تیرا کاروبار نہیں چل سکتی یہ بات غلط ہے اللہ نے قسمت پیدا ہون تو پہلو دی لکھوا دیتی ہے جو جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے نام دی تبدیلی نال اللہ دھوکا نہیں سکتا کہ یہ نام اپنا بدل لیا ہے فلان نام نال دی قسمت اندر نقصان تھی یہ نام بدل کے دھوکا دے لیا دوسرے نام نال فائدہ حاصل کر لواہم پرستی ہے شیطانی ہربا ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نام پہلے ہی سوچ کے اچھا اور بہتر رکھن بچے اللہ نے تین چیزاں بچے دے دنیا تو آن سے پہلے ہی لکھوا دیتی ہوں لیا ماں کے پیٹ اندر بچے کا ایک خاکہ تیار ہو جا ہے ایک پتلا بن جا ہے شکل و صورت بن جاندی ہے جنہوں پر مجید اندر اللہ نے فرمایا ہے اللہ پیٹ اندر تو تصویران جس طرح بنا دا ہے کسے نہیں تصویر بنا وہ تصویر جس ویل بن جانے پتلا تیار ہو جائے اجے روح پھونکی نہیں گئی ہوں بچے اندر اللہ ایک فرشتہ مقرر ہے اس کام واسطے فرما دے اخ تب والا کی اے میرے فرشتے لکھ اللہ اللہ میں کی لکھا؟ اللہ نے اکتب تو ایس بچے دی زندگی اور عمر لکھ دے کہ ان نے دنیا اندر جا کے ایسا وقت گزار ساری زندگی اور عمر اللہ دیہ سا اندر لکھی ہوئی ہے سانس لکھی ہوئے اللَّهُ نَفْسًاً اِذَا سا جس ویلے پورے ہو جاندے تے کوئی اگے نہیں کر سکتا. اُکتب پہلی چیئے. ایدی عمر لکھ دے ایدی زندگی لکھ دے کوئی زندگی نو کٹھا نہیں سکتا کوئی زندگی نو بڑھا نہیں سکتا بڑے بڑے مداری موجود ہیں جے اپنی لمبیاں چوڑیاں تقریراں اندر بیان کر دے کہ میری زندگی اینے سال اور بڑھ گئی اسرائیل میری روح قبض کرنے واسطے آ رہا سی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیتا کہ جا اللہ کول جا کے کہ اے دی زندگی ہور بڑھا دیو اے تے مداری دنیا اندر موجود رہ اور اج بھی ہیں یہ بات ذہن چ کٹ دینی چاہیے کہ کس دی زندگی کٹ سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے اللہ نے وہ لکھوا حکم ہوں اک تالا کی ہے میرے فرشتے لکھ دوبارہ ماں کا بیا رکھ اللہ کی لکھا اللہ فرمانے نے کا ہو ادھا رزق لکھتی ان دینا ہے دنیا اندر جا کے اے کچھ کھانا اور پینا بز تے سا ایمان ہوئے سانو یقین آ جائے تے حسد کی بیماری اچھی ختم یقین ہوئے کہ جو کچھ میری قسمت لکھا ہوا ہے او اور نہیں مل سکتا لکھا ہوتا یہ رزق لکھ دے پھر حکم ہوں اخ تالا کی ہے میرے فرشتے لکھ ارد کر دے ماں کا اخ تارے یا, یا اللہ کی لکھا اللہ فرما دے نے. شقی او سعید لکھ دے میرے علم کے مطابق انہیں جنت اندر جانا ہے یا جہنم اندر جانا ہے یہ تین چیزاں اللہ نے لکھوا دیتی پیدا بھی عمر رزق بد وقت ہونا ہے یا نیک وقت جنتی ہے یا جہنمی ہے اللہ ہے سب تو پہلا اذان اور اقامت ستوے دن بچے کا حق یہ ہے کہ یہ اچھا دیا نرم تجویز کیتا جائے اور اگر اللہ نے توفیق دیتی ہوئے تو پھر اقیقہ کیتا جائے لفظ عقیقہ جڑا ہے یہ ماہنے ہوں نے آزادی کسی چیز نو آزاد کرنا رہا کرنا رسول مقبول صلی اللہ طرح طرح گروی رکھی ہوئی سی کہ وہ کچھ دے کے آزاز جی دا عقیقہ نہیں ہوندہ وہ بچے واسطے دو جان اور بچی واسطے ایک جس طرح انہوں نے حصے رکھے نے نہ سڈ سبق تفصیل نل فراض گزر چکی ہے اللہ نے بچی دا ایک حصہ رکھیا ہے بچے دو حصے رکھے نے باپ کی عقیقے بھی, اندر بھی ہی چیز سامنے ہے <coughs> <محبت> کہ بچی ہو ایک جانور سب کیتا جائے بچہ دو جانور سبا کیتے جان عقی کے دور اور جانور دبا کر کے حکم یہ ہے کہ کھاؤ بھی کھلاؤ بھی جس طرح سہولت ہو فرمایا ہے کہ پکا کے کھلاؤ نہ یہ فرمایا ہے کہ کچا ہی گوشت تقسیم کر دیو جس طرح سہولت ہوگا وہ مطابق کر لو خود بھی کھاؤ ہمسایا نو بھی کھلاؤ دوست احباب نو بھی کھلاؤ عام کوئی مسلمان ہے کہ ان عقیقہ کیا جائے اگر اللہ کے علم اندر بچے دا فوت ہو جانا ہے یعنی انہیں بچپن اندر ہی فوت ہو جانا ہے اور خاص طور سے سال دی عمر تو پہلے پہلے دس سال کی عمر تو پہلے پہلے بچے دا کوئی عمل لکھیا نہیں جانتا تین شخص ایسے بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے مرفو ال قلم کیا ہے مرفو القلم قلم معنی نے میں کہ اللہ نے تو قلم چک لیا ہو ہوا انہوں دی کوئی بات کوئی عمل لکھیا ہی نہیں جاتا ایک تو دس برس عمر تو پہلے پہلے بچہ دس برس کی عمر اجے نہیں ہوئی جی دی. او دا کوئی عمل نیک برا وقت کچ, کچھ نہیں لکھا جا رہا اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیکی سکھائی ہے وہ روس ان مل جائے گا تے جے وہ کوئی اللہ کی نا پروانی کرتا ہے تو اس پاس لگایا ہے وہاد وہ بچہ برکول قلم ہے وہ دا کوئی نام اعمال بنایا ہی نہیں گیا دوسرے نمبر تے فرمایا مجنون اور دیوانہ آج جہاں دماغ درست نہیں جدی عقل صحیح نہیں ان پتہ ہی نہیں اپنے نفع اور نقصان اندر تمیز نہیں کر سکتا برے اور پلے اندر فرق نہیں کر سکتا او دا کوئی عمل اللہ دیہات لکھیا نہیں مرفوع رہے تیسرے نمبر تے فرمایا نا ستا پیا آدمی نیند دی حالت اندر کوئی عمل لکھیا نہیں جائے یہ دن شخص مرفوع کلم ہے بچے نے اگر دس برس دی عمر تو پہلے پہلے فوت ہو جانا ہے معصوم ہے کوئی خطا اور کوئی گناہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بچے جہے دس برس کی عمر تو پہلے پہلے فوت ہو گئے وہ میدان محشر اندر کھڑے ہون گے کہ اللہ انہوں نے فرما گے کہ چلو تھی جنت اندر تھی کیوں اتنے کھڑے ہو تا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں اللہ سفارش ہے ایک قسم دی عقیقے دا مسئلہ بیان کردی فرمایا کہ جس بچے کا اقیقہ کی طرح ہوئے گا ہوا یہ حق ملے گا کہ وہ سفارش کرے گا ماں باپ دی جدا اقیقہ نہیں ہویا وہ اس حق تو محروم ہو جائے یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کنی اہمیت والی بات ہے اگر اللہ دل مندر اس بچے نے فوت ہو جانا ہے تو کنا بڑا انعام ہے کہ قیامت دن وہ سفارشی بن جائے گا کہ میں اکلے نے نہیں جانا میں ماں باپ کو لے کے جنت اندر جانا عقیقہ کیتا جائے یہ وہ حق ہے اور پھر نار اے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچے دے, سر دے بال اتروائے جان ستمے جن چانڈ اتروانا کہ وزن او او دے, دے برابر جننے او بال ہونا ہی وزن چاندی یا او دی قیمت او اللہ دی راہ اندر صدقہ جائے کیونکہ اللہ نے ایک نعمت ادا کی کیونکہ اولاد نعمت ہے نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالا برابر چاندی یا او دی قیمت مروجہ سکے دے مطابق اللہ کی یہ بچے دے حقوق ہیں ستمے دن اس بعد دھد پلانا بھی ادا حق ہے اور ماں کا فرض ہے اولاد لے کا اور ماں کے یہ فرض ہے کہ اپنے بچے نو پورے دو سال دودھ پلاویں اور ماں دے جڑے حق رکھے کہنے نا انہوں نے اندر ای بات شامل ہے ایک صحابی نے ایک موقع تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ارز کیتی من ہوا احقو بے حسن صحابہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے نے اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب تو زیادہ حقدار کون ہے میم سب تو بہتر سلوک کرنا چاہیے اللہ اللہ میرے سب تو بہتر سلوک کا کون حقدار ہے <تصفح> چوتھی دفعہ تہادی ترجیح کردی ہوتی کردہ ہوا محدید نے بیان کیتا کہ تین حقوق جہے ماں نے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے یہاں کی وجہ اور سبق کے ہے اللہ حق تے اس واسطے ہے کہ انہیں نو مہینے تک ادا بوجھ اٹھایا ہے اور ایس امانت کی بہت زیادہ حفاظت کی قدم تھوک کے رکھے نے کچھ خان پی لگی ہے سوچ سمجھ کے آ گیا ہے کہ میرے پیٹ اندر جہی امانت اللہ نے رکھی ہے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کوئی تکلیف نہ پہنچائے بڑے مشکل دل گزارے نو مہینے تک یہ بوجھ گنج چکی رہتا ہے پہلا حق ماں دا اس واسطے ہے کہ تینوں احساس ہونا چاہیے کہ ماں نے کنی مشکل اور کنکت نا وقت گزارا ہے پھر جس ویلے یہ پیدائش کا مرحلہ آیا ہے تو وہ مرحلہ ایسا سی کہ ماں نے اپنی زندگی دان کے لگا دی کچھ پتہ نہیں بچے کی قریب بچے میٹر آف لائف مر بھی کردگی لگا کے انہیں نو یا بیٹی نو بچے نو جنم در خاتون مسلمان ہوئے اللہ بھی متی اور فرما بردار ہوئے بچے کی ملادت کے موقع سے فوج ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا अपनी जान भी कुर्बान नहीं देती दूसरा हक ये इस बात हूं चाहता नौ महीने पहले انہیں کن دقت اور مشکل نال گزارے ملادت کے موقع تے پھر اپنی جان پیش کر دیتی وہ اللہ نے یہ بچا لیا اللہ نے یہ زندگی رکھی تھی بچ گئی اے تھی کہ اس بچے کو نفرت ہو جاندی کہ جانتی میرے پہ کرتا مصیبت اندر پائی رکھے لیکن نفرت نہیں کی حالت دو سال تک اپنا خون بنا رہی ہے یہ دودھ دو دو دو دو دی شکل اور اللہ نے پرانے مجید اندر جڑے انعامات حضرت انسان تے کہ انعام کلے گا کتنے کتنے نا شکری کرے گا سوچتے سی دیکھ تو سی اکھی کتوں گئی کن خریدیا کبھی باری کدی موٹی آواز کرنا ہونا کبھی اس طرح ملا لینا کدی کھول لینا یہ کتوں لے ایسا کچھ نید نید. باقی ساری پھر سوچی. او سوچ کہ جس ونیا سے تکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے اس ویلے تیری ماں دے سینے اندر دو نران سے دھد دیا جاری سن واہ کتنے کتنے سال کئی سن کس طرح گا بچے دا حق فرمایا حق ہے بلب ہے کہ وہ اپنی اولاد بچے نو دو سال تر چلا اور اگر خدا نہ ہاتھتا ماں کی موت واقع ہو جاتی ہے اس عرصے اندر یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاندہ ہے میاں اور بیوی اندر ہو جاندہ ہے. الگ الگ ہو جگہ سارے معاملہ چلتے رہے تھے باپ سے ذمے داری یہ رکھی نو رو دے نو اس کو ہلنا و کس وننا پر مایا باپ کی ذمے داری ہے کہ وہ او اولاد نیری عورت دھد پلا رہی ہے وہی خوراک وہ لباس وہی ضروریات یہ پوری کرے جد تک یہ اولاد ہیں میرے بچے نو دھ پا رہی ہے کوئی دی سارا ضرورتاں باپ پوریا کرے یہ اللہ, اللہ نے سنو دین ایسا دتا ہے جا دنیا بھی ٹھیک رکھتا ہے پوار ہے اگر ابھی دیندار بن جائیے حقیقی اندر مسلمان ہو جائیے تو دنیا دیا بھی ساری مصیبت ختم ہو جائے جن جنجال جننے جنیاں پریشانیاں دنیا کی زندگی اندر لا دکھے <سیم> اللہ کا اعلان ہے کہ اگر اگلے زمین اے انسان اے آدم جی اولاد، ولو انہ آوانو، اے حقیقی ایمان لائے اور. پھر میرا در اور خوف اپنے دل اندر بٹھا کے میری ماں بنانی کے کما کے بعد آ جا ابھی پھر سلوک جی کریے ان گیا ہو متقی اور پرہیزدار بن جا سکا سلوک ایسا نال ہو گا لا آسمان سے بھی زمین سے رحمت خزانے جنیاں مصیبت نے اپنی پیدا کرنا بِمَا بہر الحر بن اشاپا کمبیبت با کابت اے دی کمب جا بجا قرآن اندر اعلان ہے کہ کوئی بیمار کوئی فساد کوئی فتنہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا سمندر کتے بھی ہوگی یہ جو کچھ بھی فساد دنیا اندر پھینکیا ہوا ہے بار کا سبق انسان دن تھا ہی ایسے ہیں وہ کا نتیجہ ہے ابھی ظلم نہیں کرتے ایک حدیث ہے کچھ سی ہے اولاد علیہ السلام میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے لیا میں کسی سے ظلم نہیں کرنی ہر رم تم ہلا نفسی تھی ایک دوسرے دے خود ظلم کر رہے ہو اپنی جان سے خود ظلم کر رہے ہو بما والا من والا کنکانے سوچتے ہی نہیں ساری نافرمانی کر کے بگاڑ رہے تسی اللہ دا کوئی نافرمان ہو جائے اللہ دا کی نقصان ہو جائے گا بما والا کچھ نہیں بگاڑ رہے والا کنکاہ امکسا حمیت سے من کر کے اپنی جان ظلم کر رہے ہو جنا کر رہے بچے کے حقوق اولاد کے حقوق یہ دھد پلا سارا خرچہ پورا کیتا جائے دیکھ. جس طرح جس طرح اللہ تعالی یہ زندگی اندر اضافہ کرتے چلے جانے یہ بڑا بندہ چلا جانا ہے اس دلا ہی طور پہ اچھی کہیں مجھو کہ اے یہاں بچہ بڑا ہو رہا ہے حقیقت پر اچھا ہے بچہ چھوٹا ہو رہا ہے کیونکہ یہی اللہ نے پورا اثر اندر قسم کھا کے پروایا ہے <دَبِير> قسم ہے میم زمانے جی قسم ہے مینو وقت انسان بھی خوش یقین انسان جا رہے ہیں لیا کٹ گیا ہے زندگی چ نقصان ہو رہا ہے لیکن اطلاعی طور پہ ابھی کہ بچہ ودا ہو رہا ہے جس طرح جس طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے یہ حقوق سارے زندگی مزید آئند ہو رہے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہونا شروع ہو لفظ نکلے وہ تھے رحمت کا ماحول بن جائے میں ہونی عرض کر رہا تھا نا دس سال تک بچے کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا لیکن اگر کو اللہ سکھاؤ گے لا الہ الا اللہ سکھاؤ گے سکھاؤ گے کہ وہ جن لفظ بولے گا سکھاؤ والے درج ہوتے چلے گا ہے. سجی ہاتھ نران اور پینے کا رنگ سکھاؤ کہ ایس ہاتھ استعمال کرنا باپ ایسے دیکھے گئے کہ جس ویسے بچہ کچھ کھان پین لگ ہے کھان دے موقع ہاتھ لے کے جیب اندر پا اچھا ہوں کھا بیچا تاکہ وہ اپنا یہ استعمال کرے نوبت ہی نہ آئے یہ کتاب ہے نا تربیت سجے ہس نل خان اور پینے کا وا دے جی بدکسمتی نال ماں باپ نے وہ کبے ہس نال کھاندیا پیدیاں دیکھ لے کہ انہیں نے ہاتھ نال کتنے تربیت بھی عمل کرتا اپنا نمونہ پہلے سامنے پیش کر بچہ بڑا نقال ہوتا ہے جو کچھ ماں باپ کو کردیا دیکھتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سامنے ایسا نمونہ پیش کرو جا اللہ کے اللہ کے رسول ہو پوری تربیت نال نال چل دی جائے. ست سال کی پہنچ جائے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے الفاظ نماز کی حرکات سکھا رہو ست سال کی عمر نو پہنچ جائے تو فرمایا مرت یا تم اپنے بچیا نو کبیا کرو کہ نماز پڑھ آٹھ نماز پڑھیے آ میرے نا, چل نماز پڑھ چلیے اس قسم د شروع کر دو مرو سے بالا بو آشر دس سال دی عمر ہو جائے تے نماز باقاعدگی وال نہ پڑھے پرواز مار کے نماز پڑھا ان مارو سات سال تو کہنا شروع کر دو نماز سکھانی شروع کر دو دس سال کی عمر پہنچ گیا ہے تے نماز نہیں پڑھتا کہ ماں باپ ذمہ دار ماں باپ خود نہ پڑھتے اندر اپنے نبیاں بھی یہی حکم دتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے فرمایا اپنے بال بچیا نماز پڑھ کا حکم دیو مایوس ہو کے دبا اور ہمیش کی رکھو یہ حکم دتا وہ وجہ بھی دس دی پرمایا قیامت ہر شخص نو اللہ نے وہی ریا کے بارے اندر پوچھنا ہے تو اڈی رائن ہر شخص حاکم ہے حاکم اپنی ریا کے بارے اندر اللہ نے پوچھنا ہے کہ اپنی ریال کی سلوک کیا سہی کی سکھایا سہی یہ کی تربیت تھی باپ اولاد کا حاکم ہے خانڈ پیڑھی کا حاکم ہے طرح بھائی اللہ, اللہ نے سوال کرنے قرآن مجید اندر کروایا اے ایمان والے اپنی جان بھی جہنم تو بچاؤ اپنے بال بچے دی جان بھی جہنم تو بچاؤ ذمہ داری ہو گئی نا جے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اپنی نمازاں اپنے روزے اپنی سکاطا اپنا حج تمد والے دن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو گی اولاد گرے بہن تو پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جائے گا ایک دن پوچھیا رسول اللہ پر جاندا سب تو بڑا دشمن کون کسی نے کچھ دسیا کسی نے کچھ فرمایا نہیں تو سب تو بڑا دشمن جنڈا لحاظ کرنا ہی نہیں کوئی تو اپنی اولاد ہے قیامت دے دن جس ویل حساب ہون لگے گا کہ اس اولاد نے ماں باپ نو گے باندھ تو پکڑا ہوا گا کہ اللہ کے سامنے پیش کر دے گی. اللہ اے باپ ہے جڑا حرام کما کے لیا جی تو سنو کھلا رہے اور اس رشوت اور چور بازاری کرنے والے اس کی کے لیے پسر دے سارا یہ اولاد نے گرے بان کو پکڑ کے اللہ کے دردار اندر پیش کر دے اللہ یہ حیران بنا کے لیا پھر سانو چلا اللہ پہلو کلو پکڑ یہ ہے ذمے دار پر مایا تیولاد ہے سب سے بڑی دشمن کوئی رعایت نہیں تو کوئی لحاظ نہیں سانو سا اپنے پر نال نال سا سا احساس بھی رہے تاکہ اللہ دیہ ہاں سر خرو ہو سکیے دو مسئلے دوستان نے دریاست ایک تو یہ کہ دوست میں یہ لکھیا ہے میں ان قریب اللہ عمرے ہی کمرے کی ادائیگی جانا چاہ اللہ سب نو تو قدا فرما اور سنت کے مطابق نیکی کرن کی توفیق یہ ہے کہ میں رمضان اندر احتقاب کرنا چاہتا بیا سکنا یا ضرورت واسطے ایسی ضرورت کے جیڑی کوئی دوسرا پوری نہ کر سکے مہتوں احتکاف کرنے والے میں اجازت ہے کہ وہ خود اپنا حکم کام کر مثلاً کھانا لیا کے کوئی دین والا نہیں اپنی احتکاف والی جگہ تو اٹھے خاموشی نل جائے کھانا کھا کے واپس آ جائے اسی طرح ہی انسانی ضروریات ہیں جنہیں تو بغیر چارہ نہیں یہ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے یہ کام صرف میں ہی کر سکنا یا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے ایسی ضروریات جیسے خود ہی انسان پوریاں کر سکتا ہے ان نواز کے شریف میں کوئی پابندی اور قدم نہیں لگائی یہ چکا بیٹھنے والا وہ ضرورت اپنی خود پوریاں کر سکتا ہے کوئی ممانیت نہیں دوسرا مسئلہ کسی دوست نے خطبے کے دوران جی بات ہو رہی تھی دے بارے اندر ہی پوچھے کہ اولاد کے بارے اندر پہ حکم آ گیا کہ اگر وہ دس سال کی عمر نو پہنچ کے نماز نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ بیوی کی حکم ہے تعلیم دی کہ ہر جگہ سختی اور درستی کم نہیں دینی اولاد کی حیثیت کچھ ہو بیوی کی حیثیت ہو رہی بیوی کئی طریقے میں وہ تبلیغ کرن دے کرن دے تھوڑی جی ناراضگی کا اظہار کرو کدی انو کہ ابھی ہن کھانا نہیں کھاوا گے کیونکہ بے نماز اللہ کا نا فرمان ہوتا ہے تو اپنا کھانا الگ کر ل میرا کھانا الگ رکھ میں کھانا مختلف انداز پر تنوع احساس دلاؤ مارن کی اجازت صرف ایکو ہی شکل اندر اور ایک ہی صورت اندر ہے قرآن مجید اندر اللہ وحدہ راشد نے فرمایا کہ خدا نہ نخواستہ خدا نا خاصتا اگر دیوی اخلاقی طور سے کوئی جرم کرے تو پھر اجازت ہے کہ انہیں مانا جائے ورنہ اچھے انداز پر نصیحت کی جائے انہوں راغب کیتا جائے مسائل سنا کے اللہ کا عذاب سامنے بیان کیتا جائے کیونکہ نماز کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے اور سب تو پہلے قیامت والے دن حساب ہی اللہ نے نماز دا باقی معاملات سب تو پہلے اللہ نے نماز پوچھنی ہے نماز پڑھی گئی ہے جی نمازاں درست نکل آئی پوریاں نکل آئی سر فرمایا او حساب گا گا اللہ گیا الفاظ نہیں کرنی چاہیے پھر ہو گیا, پھر نہیں بچنا. ایک نماز چڈن دی سزا جڑی مقرر کیتی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فرض ہو جان تو بعد ایک نماز جان بوجھ کے کوئی چھٹ دے رہے کہ اللہ نے پنجا ہزار سال جہنم اندر چلنا ایک نماز کی سزا رکھی پنجے ہی رہ جان سے دو لکھ پنجا ہزار سال سے نماز کی سزا ہی روز بن گئی ہے ترغیب دیتی جائے اچھے انداز سمجھایا جائے اور نمازی کی طرف لیا جائے کسے دوست نے ایک اچھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بڑا میں ایک متقی پرحیزگار ہوے نمازی ہوئے سب کچھ ہوے لیکن وہ کسے دی دل آزاری کرتا ہوئے کہ وہ دے بارے اندر کی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان دی تعریف کرتے ہوئے فرمایا المسلم من صالم المسلمون من لسانہی ویدی ایک مختصر ترین تعریف ہے ایک مسلمان دی فرمایا ایک اچھا مسلمان کو ہے جیدی زبان تو جیدی حد تو دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. نہ مسلمان دی زبان نہ لکسے دی دل آذاری ہونی چاہیے نہ عوض حد نہ لکسے انہوں کوئی تکلیف پہنچنی چاہیے زبان بہت ہی محتاط استعمال کرنی چاہیے دیئے کیونکہ اے زبان انسان بڑیاں حلاکتاں اور سباہیاں تک لے جاتے ہیں انشاءاللہ کسے موقع تے زبان کی حفاظت کے بارے میں حضرت اللہ اللہ اللہ. اللہ نو کوئی ایسی نیکی کوئی ایسا عمل دسو جڑا سیدا جنت اندر لے جا آپ فرما دینے کا بہت, بہت بڑی گل جنت اندر جانا یہ تو اور گل ویسے ہو سکا فرمایا کل سے بڑی وی ہو لیکن جہی لی اللہ آسان کر دے ہو. لی آسان بھی بڑی نیکی کی دسی عمل کی دسیا اپنی امگست شہادت اور اپنے امگوٹھے نل اپنی زبان اکدس نم پکڑ کے فرمایا قف علی کا حاضر یا معاذ معاذ اپنی زبان پر تالہ لگا دیں یہ <تصفح> دیتے کابو پا لیں جے ایک کابو کر لیں تو تو سندہ جنت اندر پہنچے حضرت معاذ حیران ہو کے رضی اللہ عنہ اچھ نے اللہ اللہ اسی جڑیاں گلان کرنے ہیں زبان نل ایدے سے بھی پکڑ ہوئے گی یہ آخ گا یہی سمجھو ہے نا کہ زبان دا کی نے بھی یہ پوچھیا کہ اس زبان نال کی نیاں گئیاں گلوں سے بھی پکڑ ہوئے گی ہوں ذرا سنو آپ نے کی فروان فرمایا فرمایا بے شمار لوگ ایسے ہونگے جنہوں جہنم دے اندر چہرے دے بل لٹایا جائے گا منہ تھلے ہوئے گا جہنم دی اگ ترہر اگی پیچھے اس طرح کسی دیا جائے گا اگ ت کہ جے تو پچھے انہاں دا گناہ کیئے تے گناہ ای ہوے گا کہ انہوں نے اپنی زبان قابو نہیں رکھی اس وقت مسلمان مسلمانوں مسلمان دی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور بڑا احتیاط نال دوسرے مسلمان نال پیش آنا چاہیے المسلم من ظلم المسلمون باللسان و يده حقیقی مانے اندر مسلمان اوے جے دے ہتھ اور جدی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن اس کے وعدے دے مطابق